الحمد لله رضي العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها مينكم ان في ذلك يتفكرون اللہ کی حمد و سنا کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے اور اس کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں اسی پر توکل کا حق ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ مددگار ہے اور اس کی سب سے بڑی مدد بندوں کے لیے رہنمائی ہے اور رسل کے ذریعے علی بسلاط یہ سورہ اردوم کی آیت ہے بہت سی آیات ہے ان میں یہی اس لوگ اختیار کیا گیا ومن آیات ہی ومن آیات ہی اللہ کی آیات میں اللہ کی ان نشانیوں میں جس سے اللہ کی پہچان اللہ کے مندوں کو ہو سکتی ہے اگر وقل کو استعمال کریں بڑی آسانی کے ساتھ اور وہ منزل مراد کو پہنچ سکتے ایک نشانی یہ ہے ابن آیات ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق خالہ کالقم ان واجب کہ اللہ تعالی نے تمہارے جوڑے تم میں سے بنائے انسانوں میں سے ہی حتیٰ کہ پہلا انسان ہمارا باپ عبد الکبر آدم علیہ سلاط و سلام سے ان کی زوجہ کو بنایا اور یہ سلسلہ جاری ہوا لتاسکون تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو یہ جو سسٹم بنا فیملی کا اسرا کا تو یہ انسان کے لیے سکون کا باعث وجہ بینا کو محبت رحما اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے معدت پیار اور محبت اور رحمت جو ہے وہ اپنی طرف سے ڈال دی پھر فرمایا القلا دل قوبی یا دفق کروں اس میں نشانیاں یہ جو سلسلہ ازدواج ہے میاں اور بیوی کا یہ تعلق ہے بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو تدبر و تفکر سے کام کرتے ہیں عقل کو استعمال کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کا یہ پاکیزہ تعلق یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی اور اسی کے ذریعے انسان کی نسل جو ہے اس کا قیام ہے یہ نہ ہو تو انسان کی نسل ختم ہے اور اسی سے انسان کے حسب و نسب کی حفاظت ہے ورنہ بدکاری کے پھیل جانے سے حسب و نسب جیسے کہ آج یورپ میں ہے بالکل برباد ہو جاتا ہے جس سے انسان کی ملک اور انسان کے حقوق سب پامال ہوتے اور لوگ بہت چیز بالکل گدھوں کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزارتے نسل کا تحفظ انسان کی نسل کی افسائش اسی سے فرمایا کہ ایک عورت اور ایک مرد سے اللہ نے زمین کو بھر دیا اور آج ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے اور اس میں یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم سب ہم جن انسان ہیں اور ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی تکبر کو توڑنے کے بعد حاصل ہوگی کوئی تکبر کی بات نہیں اللہ نے جس کو جس حال میں جس شکل و صورت میں جس نسل و آن میں جہاں پیدا فرما لیا تو یہ تعلق ہے جو انسانی معاشرے کی بنیادی اینٹ ہے اور یہ جتنی اینٹیں لگتی چلی جائیں گی اس سے آگے افضائش نسل ہوگی اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس کے حق و نقط کی وجہ سے پھر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے پھر اس کے مال کی وجہ سے پھر دین کی وجہ سے اور فرما کاری بس لگا تیرے ہاتھ پھا سا خاک آپ آلود ہو بند دین کو اختیار کر اور کامیاب ہو جائے اس اعتبار سے دین نتیم کے اندر یہ ایک بہت بڑی بنیاد تھی معاشرے کے اصلاح کی اور آج بھی اس کا قائم ہونا کفار کے اندر حتیٰ کے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں کوئی ایسی قوم ہسٹری کے اندر موجود نہیں ہے جس نے بیٹی ماں بہن پھوپھی خالہ بدیجی بہن کو حلال کیا یہ سب اب بیا علی مسلط و کی تعلیمات کا نتیجہ ہے ورنہ ایسے بحشی موجود ہیں یہی, یہ رسالہ میرے پاس ابو اسحاقی کا بہت بڑے مصر کے عالم ہے حدیب کے اندر شیخ المانی رحی محلہ کے قابل ترین جو شاگرد ہیں ان میں باقاعدہ شاگردی نہیں یعنی یہ شیخ سے استفادہ کرتے رہے بہت عالم ہر اعتبار سے فقی اور دائیحاق ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کے خطبات اور اس نے خود پایا کہ میں نے امریکہ کو کیسا دیکھا امریکہ کے اندر لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کی درخواست کی گورنمنٹ سے کہ ماہرم عورتوں سے نکاح کی اجازت دی جائے قانونی طور پر حتہ کی یہ اجازت انہیں نہیں دی گئی ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ گدی میری بیوی ہے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دگری میں نے اس سے نکاح کر لیا یعنی خباصا فطرت کے تمام جو ہے تقاضے ان کو پامال کرنے والے جیسے قوم لوٹ تھی جو پہلی دفعہ ایک ایسا عمل لائی جس سے نسل کشی بھی تھی اور حقوق کی تلفی بھی تھی اور بے انتہا بے حیائی تھی جی. اسی اعتبار سے شیطان انسانوں کو برباد کرتا ہے کیونکہ اس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں لاؤ حبیت نہ ہوں میں انہیں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا وہ پیچھے پڑاؤں گا تو یہ اب بیان ایک سلاد کی تعلیمات کے حق ہونے کی اللہ رب العزت کے رب العزت اور ہادی برحق ہونے کی کہ اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا ہے اور دین حق ہی لوگوں کو بچا سکتا ہے بہت بڑی نشانی جس کی وجہ سے آج دنیا بچی ہوئی نکاح کا سلسلہ جاری ہے. اگر نکاح کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا دین تو پامال کیا لوگوں نے دین کی دشمنی تو دنیا پہ آج بھی ہو رہی ہے اور تاریخ انسانیت میں اکثر لوگ گمراہ رہے پر اکثر لا اکثر ایمان نہیں لاتے علی لگ میں شکور میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار مگر الحمد للہ عم الحمد للہ اس فارسیز تعلق کو پامال نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم میں قائم نہ رہتی ہوں اور معاشرہ ڈورے اور ڈنگروں کا ایک وڑا بن جاتا اور ختم ہو جاتا ہے لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی ختم ہو جاتے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ عزت نے نکاح کا پاکی سلسلہ جاری فرمایا لوگوں کے اندر اور اسے نشانی کے طور پر باقی رکھا کس قوم کے لیے یا تفکرون یا تبق تب اور تفکور سے کام لیتے جو عقل سے سوچتے ہیں کہ آسل یہ کیوں قائم اور اسے کیوں نہیں کوئی ختم کر سکا یہ اللہ نے بعض نشانیاں رکھی ہیں انسان کے اندر یا ابھی ہم نے جنازہ پڑھا یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ موت کو کوئی ڈال سکتا اس طرح یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ یہ پاکیزہ تعلق انسانوں کی نسل کے بغا اور انسانوں کے حسب و نصب کی پہچان کا باعث ہے اور دنیا میں امن و سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے تبھی تو اللہ رب العزت کے سچے دین اسلام کے اندر جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے نیا بیوی تو اس کو نکاح کے تجدید کی ضرورت نہیں اس کی نکاح کی جو پہلی صورت ہے اسے قبول کر لیا گیا کیونکہ یہ ایک شرافت کی اللہ کے دین پر آ... نہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے دین پر عمل ہے اللہ کے دین پر عمل کی ایک صورت ہے جو مفاد تک میں گئے ہیں اور علماء مفسرین نے یہی کہا کہ اسلام لوگوں کی اسلح کے لئے آئے لہٰذا لوگوں کے اندر جو انبیاء رسول علیہ السلاط وصلاح کی تعلیمات کے نتیجے میں اخلاقیات اور آزاد باقی تھی اسلام نے انہیں ویسے ہی چھوڑ کر ان پر اپنے احتمام جاری کر دیے جو ان میں خرابیاں دار آئی تھیں ان کی اصلاح کر دی ختم بھی کیا ختم کیا ان طریقوں کو جو بے انصافی کے بے حیائی کے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور عداوت کے تھے لہذا مقصد جو بات کرنے کا ابو صاحب اسحاب کا خطبہ میرے سامنے اس میں یہی ہے کہ کس عورت سے شادی کی جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی شادی نہیں کر پائے اور جنہوں نے شادی صحیح طریقے سے کر لی ہے ان کے لیے خوشخبری اور جو پہلے سے ایک سلسلے میں بدے ہوئے ان کے لیے اسلام کے واسطے ایک پیغام ہے کیونکہ ہمارے ہاں پیچھے دو شادی ہوئی اس سے پہلے بھی بہت شادی ہوئی الحمدللہ خالص دین کی بنیاد پر اگر اگرچہ اگر اس عورت میں دین بھی ہو اور اس کے ساتھ حسن بھی ہو اور دوسری عورت میں صرف دین ہو تو یہ افضل ہے دین بھی ہو اور اس کے اندر حسن بھی ہو اور خاندان بھی ہو اور دوسری عورت میں صرف دین اور حسن ہو تو یہ تین صفتوں والی پہلی دو صفتوں والی سے افضل ہے اور اگر اسی طرح دین بھی ہو خوبصورتی بھی ہو خاندان بھی ہو مال بھی ہو تو یہ اس سے افضل ہے جس کے پاس مال نہیں اللہ رب العزت میں دراجات رکھے اور اس سلسلے میں افضلیت دین کی ہے اور شادی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو سب سے پہلے تبدیل ہے شہر ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ عورت خود بہت صالحہ ہے نیکی کی طرف اس کا رجحان ہے وہ کہتی کہ میں پردہ کروں گی نماز کی پابندی کروں گی اور آپ کے ساتھ اسلام گزاروں گی اس کا گھرانہ جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ساری ماں وہ لوگ جو ہیں وہ گناہ ہیں اور ہر طریقے سے اللہ کی حرود کو توڑ رہے ہیں اور اس کے ماں باپ تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے مشورہ دیں انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم اس سے شادی کرو گے امکانات اس بات کے ہیں ہم نہیں کہتے اس بات کے امکانات ہی موجود تھے کہ وہ ایک متقی پرہیزگار بزرگ عورت بن جائے آپ کی شادی کرنے کے بعد اور ایک بہت بڑا آپ کام کرو مگر جو اسباب ہے جو احوال ہے جو گھر کی تربیت ہے جو اس کے پیچھے ایک دباؤ ڈالنے والا ماحول ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بات کے زیادہ امکانات ہے کہ تم اس کی اصلاح نہ کر سکو اور خود برباد ہو جاؤ یہ کون ہے یار موبائل بند کرے یہ کیا مصیبت ہے اگر کوئی اتنے اہم کام کے ساتھ متعلق ہے تو وہ اپنا کام کرے بس میں موبائل کو بند کر کے درد سن لے اگر سن سکتا ہے کوئی یہ فرض تو نہیں ہے درد سننا یہ تو اسی وقت فائدہ دے گا من ال کا سم شہید جس نے کان لگایا اور دل کو گواہ کیا جس نے کام نہیں لگایا اور دل کو گواہ نہیں کیا اس کے لیے قرآن فائدہ نہیں دے گا کیونکہ قرآن معذ اللہ, اللہ کو ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو عام کتاب ہو یہ تو شہنشاہ کا حکم نامہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کی غنا میں اس کی بادشاہی اور کی گریائی اور احاطہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مانے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا مانے گا اپنا بھلا کرے گا اس واسطے اللہ کو کیا پرواہ جو سنے وہ کان لگا کر سنے دل کو گواہ کر کے سنے اور اگر اس کی کیفیت ایسی نہیں بنتی تو کیا پیارا حکم نبی اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاحی و ابی کا کہ جب تک دل لگے قرآن پڑھو جب دل اختلاف کرے اٹھ جاؤ یہ اختلاف اسی وقت ہے جب توجہ نہ ہو سکے جب پوری طرح سے قرآن میں خوب کے نہ پڑا جا سکے جب قرآن کے بارے میں یہ احساس جو ہے دل میں بیدار نہ رکھا جا سکے میں کس کی بات کر رہا ہوں کون ہے آدمی کو اطلاع آتی ہے انتظار کر بڑی دیر سے اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے کہ شاید میرا کام فلاں جگہ سعودیہ میں ادھر ادھر ملازمت کا بن جائے گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے ہر قسم کے حالات خراب ہیں ایک ایک گھڑی گر کر گزرتی ہے ڈاکیا آتا ہے جب بین بچتی ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے جب یہ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک خط ہے اور وہ سعودیہ سے آیا ہے پھر اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے اس کی تمام رگوں میں خون گردش کرتا ہے تقتیبی کف آتی ہے اس کو کھولتا ہے پھر اس کے ایک ایک لفظ کو دیہات سے پڑتا اگر عربی نہیں پڑا ہوا تو اس نے پہلے سے جو نشانہ تاک رکھا ہے اس عالم کی طرف دوڑتا ہے دیوانوا کہ یہ مجھے کیا خاتا آتے ہیں اگر اگر ہے اور اگر انگریزی میں تو انگریزی نہیں پڑا ہوا ان پڑھ قسم کا है ہے تو انگریزی والے کے پاس है क्योंकि کیونکہ خط اس کے لیے اہمیت کا باعث ہے یہ رب رسول جلال ملک رام کی کتاب اس کا ہر لفظ جو ہے وہ ایسی حفاظت کے ساتھ اترا کہ آگے پیچھے فرشتے حفاظت کرنے والے تھے اور اس میں کوئی بھی مداخلت نہ کر سکا اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ماضی کے سیگے جنس کے لیے جہاں کے لیے اور آباد کا بازی اس لیے کہ گزرا ہوا جو زمانہ ہے اس میں جو ہو چکا یہ رکمان سب دنیا سے چلے گئے ہے ہمارے بھائی اللہ اس کی مغفرت کرے آمین تو یہ واپس نہیں آ سکتے ان کی آہٹ بھی کبھی سنائی نہیں دے گی جس طرح یہ حقیقت ہے گزری ہوئی بات اس طرح اللہ کی بتائی باتیں اٹائی حقیقت ہے انہیں روک کا کہنا کوئی روک نہیں سکتا اس کتاب کو سننے کا ایک ادب ہے ایک تقاضا ہے اس کے بعد یہ اپنا فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے معذ اللہ تخلا ناول کی طرح پڑھا جائے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ شکایت کریں گے اللہ سے وقال الرسول کہ اے اللہ میری اس قوم میں قرآن کو مہجورہ یعنی قرآن کو گپ شپ بنا لیا اسی طرح سے ایک عام کتاب کی طرح پڑھتے رہے رسمی طور پر اور بس قرآن بھی پڑھ رہے اور زندگی پوری قرآن کی مخالفت پر گزر رہی بلکہ قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا ساتھ دے رہے جیسے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں داڑیاں رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے حج بتا اور پھر امریکہ کی فوجوں کے ساتھ کھڑے امریکہ کی حمایت کر رہے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں جبکہ یہ اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے دھبا نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے کے وقت ہاں یہ شخص نے سوال کیا تو اس نوجوان کو ابو اسحاق نے ایک جواب دیا انہوں نے کہا جب تو اس عورت سے شادی کرے گا جو ملک ہے دین پر عمل کرتی اس کی ماں بھی عمل کرتی اور اس کا باپ بھی من کرتا ہے سارے خاندان میں اس کی تربیت بہتر ہوئی ہے بہترین اسلام کے مطابق اور الود ہے الو محبت کرنے والی البلود بچے زیادہ پیدا کرنے والی اللہ کے حقیقی سے تو اس میں غلامان کا اسباب بھی نے دیکھے کہ اس کی ماں اپنے خامد کے ساتھ محبت کرتی ہے اور اس کے تمام تقاضے جو اخلاقی طور پر بنتے خدمت کے پورے کرتی ہے اور وہ گھر کو سنبھالنے والی اپنی حیات کو سنبھالنے والی عورت ہے اور اس کے اللہ کا نے اولاد دی اور اس اولاد کی اس نے تربیت کی اس کی جو خال ہے اس کے بھی اولاد ہے اس کی ماں جو ہے میری ساخ کی ماں اس کے بھی اولاد ہے یہی اسباب تھی دیکھے اور وہ ساری اپنے خامد کتابات اپنے گھر کا سنبھالا کرنے والی شریف کا شعب اپنے حیات کی حفاظت کرنے والی تھی تو تارے اسباب کی اختیار کیے اب یہ عورت جو ہے وہ خراب نکل آئی اور اس نے تیرے گھر کو تلپٹ کیا اس کی نافرمانی سے تو بڑا بےدار ہوا اللہ کی نا ہاں تیرے پاس ادر ہے تیری عبادت ہے کہ ت نے اخبار پورے اختیار کیے کام نہیں ہو سکا یہ لگ تک بھی تھی ایک فیصدی دو فیصدی دس فیصدی یہ چاس بھی ہے ہو گیا تو تجھے الٹا اجر ملے گا وہاں ت نے اخبار اختیار نہیں کیے پیچھے سارے کا سارا خاندان خراب تھا حالات خراب تھے ایک عورت کو مسلمان کرنے کے شوق میں تو اس نے, تو نے بے شمار فالحات جو ہیں وہ چھوڑ دی اور اس کو اسلام میں داخل کرنے کی لالچ کی جب کہ تیرا کام بنا بنا اور یہ بنا مسلمان ہوئی اور گھر والوں کے پریشر میں واپس چلے گی الٹا تجھے کھینچ پڑنے لگی شہداد کی اب اللہ کے پاس تیرا عذر کوئی ادر پہ نے اسباب اختیار اس نہیں کیے یہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میرے سو بیٹے ہوں میں سو کے سو جہاد میں بھیج دو سارے کے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور شادی نہ کرے جھوٹا ہے یہ اپنے تعبیر میں جھوٹا اخباب کو اختیار نہیں کرتا ایک نے شادی پر شادی کی ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی کی, کی اسی دیکھ لی ہے اللہ نے اولاد نہیں دی اللہ کے ہاں شاید اسے سو بیٹوں کی شہادت کا حاضر جائے تو اخباب جو ہے اللہ تعالی نے کائنات کو اخباب کے ساتھ مسخر کیا تو یہ شادی کی اینٹ صحیح لگانا یہ معاشرے کی وہ بنیاد ہے کہ ایک شادی کے بعد اگر دو اور چار بچے بھی کسی کے پیدا ہوں اور وہ اسلام میں داخل ہوں تو آپ بتائیے کہ اگر ہم جتنے بیٹھے پہلے توحید اور اہل سنت اگر ہم شادیاں ایمان السلام کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں تو ہماری تعداد جو بڑھے گی دی وہ دین کے ہاتھ میں ایک شاندار مضافہ ہوگا اور جماعت المسلم مضبوط ہوگی بنحیث اپرادھ اپرادھ کے اعتبار سے اور کوالٹی کے اعتبار سے ان کے اخلاقیات عالیہ ہوں گے اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں کتابوں جہاد کریں گے وہ نبی علیہ الصلاط والسلام نے فرمایا المدود المدود سے شادی کرو کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس اعتبار سے جن لوگوں نے شادی کی بنیاد اسلام پر رکھی انہوں نے حقیقت کو بہت بڑا کام کیا جو آج بھی آزاد ہے کوئی تعبت آپ کو منع نہیں کرتا شادی کرنے سے آپ جہاں جا چاہیں شادی کر لیں کبھی تابوتی حکومت ہے بہت انسان کے اوپر زبردست جہر دیے ہوئے کیونکہ آج مواصلات کا نظام انتہائی گاڑا اب جانتے یہ ہے اس کے بعد کیمرہ ہے اس کے بعد جاسوسیوں کے وہ ہو شکلیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے فنگر پرنس ہے یہ ہے وہ ہے اس کے باوجود کیا یہ تباہی جو اللہ کے دین سے لڑنے والے ہیں جس میں سے بعد کا بیان آتا ہے بہاد کا بیان ہے کہتی ہے کہ آسیہ جو ہے قوم کی بیٹی ہے جس طرح سے آسیہ قوم کی بیٹی آسیہ آسیہ کو برابر کر رہی ہے کتنا خدیس بیان ہے اور کبھی کوئی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے آزادی ہے رائے ہونی چاہیے یہ کیا بات ہے کہ کوئی رائے میں اختلاف کرے اسے جان سے مار ڈالو الحمد الحمدللہ ابھی اللہ کبھی ایسے شخص کا بھی کام لیتا ہے ان اللہ فاسق ہو اللہ کبھی فاسق بمانی کافر کیا گیا کافر کا کام لے لیتا ہے وہ شخص جنہیں سورہ اخلاق بھی پڑھنا نہیں آتی لام یا نیند بلام یوں نیند پڑتا ہے اور تین دفعہ اسے چوکا جاتا ہے سامنے پڑھی ہوئی ہے لکھی ہوئی اجلاس شروع ہونے والا تھا ان کا افمبلی کا یا کوئی تو اس کو کہا صدر میں کہ تم سورا الفاق وزیر اعظم سورا الفاق کو قرآن پڑھو تو اس نے سورا اخلاق کو سب سے آسان سمجھ کر چنا اور یہ حال تھا کہ تین دفعہ کوشش کے بعد وہ صحیح پڑھ سکا اس شخص کے منہ سے بھی نکلا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرے اس کی سزا بولی ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ جو کہ جس سے جو چاہے کہوا لے اور جس کو چاہے اللہ کے دین کے لیے گواہی بنا لے اور امریکی کا بیان جو مجھے کاٹ کر دیا ایک بھائی نے میرے پاس اس وقت موجود ہے گھر میں وہ یہ بیان ہے ان کی فوجوں کے کمانڈر کا بیان واشنگٹن پوسٹ میں چھپا اس نے کہا کہ جو کچھ حالات گزر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت طالبان سے راہ دی ہے یہ دشمن کی گواہی ہے اسلم بیگ کا تیس مئی کا انٹرویو جس میں اسے کہا گیا کہ یہ عوام کو کیوں قتل کرتے ہیں دھماکے کرتے ہوئے اس نے چھوٹ ساح جواب دیا کہ وہ عوام کو کبھی قتل نہیں کرتے یہ قتل کرنے والی بلیک واٹر جو ایجنسی ہے یہ دشمن کا بیان ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شادی کا سلسلہ جو قائم فرمایا ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو ہوشمند بنانا چاہیے ہم اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں الحمدللہ کہ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بقابلے تفریح ہوں گے دنیا کے اعتبار ورنہ تو صرف اللہ جس کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا اللہ ہماری مدد کرے تو یہ شادیاں اتنی پیاری ہیں دن کی بنیاد پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں نے بہت دفعہ سنائی ہے کہ انہوں نے ولیمہ کی دعوت سے عورتوں اور بچوں کو نکلتے ہوئے دیکھا دیکھ کر یہ فرمانے لگے من احب بن ناس تم میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب لوگ یعنی کیوں انصار ہے یہ جو اللہ کے لیے کسی کو پناہ دیتے ہو جو اللہ کے لیے رشتہ ناطا کرتے ہو جو اللہ کے لیے تعلقات جوڑتے ہو دشمنی اور دوستی کے یہ دشمنی اور دوستی بڑی بہت بڑی, بڑی, بڑی, بڑی چیز ہے ابھی یہ لوگ صاحب دنیا سے رخصت کیے مسلمانوں نے اللہ کے یہاں شفاط کرتے ہوئے نماز جنازہ کی شکل میں الحمدللہ جس شخص کا بیٹھنا اتنا دوستی اور محبت اہل توحید سے ہے اہل توحید اس کے جنازے پر لپک کر آئیں گے اور یہ حق ہے مسلمان کا کہ اس کے جنازے پر پہنچا جائے جو پہنچ سکے اور نبی الم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خوشخبری انہیں جھانپ رہی ہوگی کہ چالیس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اگر مردے کی شفات کریں گے یہ گناہ گار ہوگا مشرک نہ ہو اللہ اسے بخش دے گا شفات کو کرے گا کتنی بڑی بات اسی طرح سے جس نے نکاح اور شادی میں یہ اہتمام کیا کہ یہ تعلق اسلام کی بنیاد پر جڑ جائے تو اللہ رب العزت اس کے اس کے سبب کو اختیار کرنے پر اس پر برکات ناز کرتا ہے کیونکہ ان نل ایمان قول و عمل ایمان قول و عمل کا نام ہے احناف نے کہاشاعرہ نے کہا ماتوری نے کہا جو پھر کے غرف بات اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے وہ دل کے اندر ہے اس کا وہ تصدیق کا نام ہے اللہ کو سچا جاننا اللہ رسول کو سچا جاننا صلی اللہ علیہ وسلم عمل اس ایمان کے بعد جنت میں بہت مرات بڑھائے گا جہاں میں سزا ملے گی مگر اعمال ایمان میں سے نہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ امال ایمان کے اندر موجود ہیں ایمان میں سے ہیں ایمان بڑھے گا امال بڑھیں گے اور ایمان بھٹے گا احمد جھٹے گی اور اس میں اب نے تعبیہ کی دلیل بہت زبردست ہے اپنی دلیل ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تصدیق کر لی اللہ کو سچا مان لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لی اس کے بعد دل کے اعمال نہیں دل کے اعمال کیا ہے اللہ سے محبت کرنا اللہ سے اللہ پر توقل رکھنا اللہ جس سے محبت کرے اس سے محبت کرنا اللہ جس سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کرنا یہ دل کے امال صرف دل کے امال کو بھی فارق کر دو تو ابنی اس ایمان ایماندارہ ثابت ہو جائے کیونکہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے صادق مانتا ہے اور اللہ تبار و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے قسم اٹھاتا ہے تو آج کے کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے کی طرح نہیں بلکہ طرف ابھی عزتی کا تیری عزت کی قسم है. تو جن جی لوگوں نے شادی کی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نیک نیتی کے ساتھ دل میں کوئی اور چور نہ چھپا ہوا ہو کوئی خفیہ یاری نہ ہو کوئی اور لالچ نہ ہو ہوگا نہ ہو نیک نیتی کی ان کے اس عمل کو اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا کیونکہ ان نو اللہ انشاءاللہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بھی یہ فرمایا آپ سوچیں غور کریں لکھومی یا تفکر کرنے والی قوم کہ فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت جب دی جائے اس کو جس نے قبول نہیں کیا فقل اصل اس نے اللہ کی بھی فرمانی کی اور اس کے رسول کی بھی اتنے سخت الفاظ کیوں ایک شخص نے اللہ کے لیے تعلق جوڑا ہے تم کیوں نہیں جاتے حوصلہ افزائی کیوں کرتے مسلمانوں کے جمگٹھے کا اتحاد کیوں نہیں کرتے جتھا کیوں نہیں بنتے اللہ کے لیے حزب اللہ کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے ہزب اللہ کی رونت میں کیوں شامل نہیں ہوتے اور فرمایا وہ ولیما جس میں صرف ابلیہ کو دعوت دی جائے اور بکرا کو نہ بلایا جائے اللہ رب العزت اس پر فضر نہ یعنی اغریہ ہوں یا فقراء ہوں اہل ایمان سب آئے اور اس بلی میں میں اہل ایمان کی اللہ رب العزت بھارت دکھاتا ہے دشمنوں پر اور یہ ایک ایکتا اور ایک معاشرے کے لیے بہترین قسم کا انداز ہے جس پر کوئی تاوت اس وقت حاکم نہیں اور مزید شادیاں کریں ایکت زیادہ شادیاں کریں جس شخص نے باقاعدہ اللہ کے لیے یہ کام کیا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے پر کمر بستا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تربیت آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بہت کچھ عمل کرنا پڑتا ہے جن جی لوگوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی انہوں نے اپنے لیے جنت کے اندر کوٹھیاں اور مکانات بنا لی جنت میں ان کے مقامات بڑھ گئے اور ان کی اولاد کے لیے بھی مکان تیار ہو گئے اللہ رب العزت انہیں اکٹھا رکھے گا اور جب تک یہ اولاد عمل کرتی چلی جائے گی اس وقت تک انہیں اجل ملتا جائے گا کہ نبی علیہ الصلاح والسلام نے کہا آزم علیہ اللہ کے پہلے بیٹے نے جو قتل کیا تھا تو جب تک لوگ بیا قتل کریں گے اس شخص پر اس کا بوجھ جو ہے وہ آتا رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی علکر بہت کس رکھے کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی کسی عورت پر نبی علیہ السلام و کی اتنی غیرت نہیں آئی یعنی غیرت بمانی اس کے کہ اس پر رش آنا اور غصہ ہونا کہ یہ کتنی زبردست تھی ماں ویا امرا قط رحی رحی علی خدیجہ جتنی مجھے خدیجہ پر غلط آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر چھوڑتے ہی نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت ذکر کرتے اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام و کوئی جانور دبا کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور اس میں سے حصہ بھیجتے تو اس پر آج رضی اللہ تعالی فنہا ام جو ہے غیرت کرتی اور کہتی کہ آپ ہمیشہ اس عورت کا ذکر کرتے دنیا اللہ خدیجہ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں بس ایک ہی تھی نبی خلاط وسلام جواب میں کہتے ہیں کانت و کانت وکالا المل وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور میری اس سے اولاد ہوئی البلود الحدود الد تھی وہ محبت کرنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی کانت بکانت وہ ایسی تھی اور ایسی تھی یعنی جب اور وہ ان کی تعریف کرنے لگ جاتے وہ یز قرشہ اور ان کے اخلاقیات کا شمار کرنا شروع کرتے پھر مرا کی شفیل بخاری صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ استا حالتوں دن تو حالیہ دن خواہد نے اندر آنے کی اجازت مانگی یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی کی بہن تھی بکانہ سعود ہوا صوت بہو خدیجہ اور ان کی آواز خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی رضی اللہ تعالیٰ یس بہو اشتان خلیجہ اور ان کا اجازت لینے کا اندر آنے کی اجازت لینے کا طریقہ کوئی تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا موت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ایک بہت بڑی مدت گزرنے کے بعد ہوا یہ واقعہ جبکہ خلیجہ دنیا سے آپ چوک گئے یعنی فضا برہ وفض الوق یعنی شوق کے ساتھ ایک چوک جانا جو ہوتا ہے اور کہا کہ یہ روایت مسری میں آتا ہے بر ارتا کی تفصیل ہے یعنی اللہ بجا فرمایا فرمایا اللہ حالہ اللہ اسے حال ہی بنا دے یہ حال ہی ہو اس کی یہ وہی اجازت کا طریقہ ہے جو خدیجہ نبط سعود وہی آواز ہے جو خدیجہ قالت عائشہ ربی اللہ کالم عائشہ نے کہا تھا ور مجھے بڑی غیرت آئی ہے. مجھے ایک آواز کا ذکر نہیں چھوڑتے اور ان کے اندر آنے کا جو طریقہ ہے وہ خلیجہ سے ملتا ہے بس اس کا ذکر نہیں چھوڑتے میں نے ایک دن کہا اللہ کے نبی علیہ اللہ کو ایک عورت کا بڑھی عورت کا آپ ذکر کرتے ہی رہتے ہیں جس کی عمر کی وجہ سے اوپر والا حصہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ سرخی پکڑ چکا تھا اور وہ ہلاک بھی ہو گئی کب کی مر چکی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے مقابلے میں بہت بہتر عورتیں دے دی ہے وما ماں حاضر سنا یہ سنا کیا کرتے ہیں وما ہاں ذکر المسلم یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ نبی علیہ السلام نے مجھے اس سے بہتر عورتیں سنی دی یعنی جو عورتیں میری اس سے بے تو نہیں ہے آمنت بھی اسکر زبانی الکر زبانی انداز میری اس نے اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا وہاں ستنی از اناس مجھے اپنے مال سے اس نے اس وقت مدد دی جب لوگوں نے میرے اوپر اپنا مال روک لیا بابا سپنی بیمالی الناس اور اس نے مجھے مال بھی دیا اور اس نے مجھے دان بھی دیا یعنی حوصلہ بھی دیا وری اللہ الولد اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی اظہار اولاد النساء جبکہ اور عورتوں سے نے مجھے اولاد نہیں دی اللہ کی حکومت سے فضل وفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محدہ اس کو دیکھو کثیر الکرحا کثیر السنا علیہ کتنا اس کا ذکر کرتے کتنی اس کی تعریف کرتے صحیح کیا وہ حل کر تھی ہاں مذ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول کالا صلی اللہ علیہ وسلم کامولہ من الرجال کثیر مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے یعنی امبیا وسول ہوئے علی مسلطل کامل تھے میڈم یہ مل من السال اللہ ارباب اور تم صرف چار عورتوں کے علاوہ کوئی کاملہ نہ ہوئی خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم با مریم با با تو, تو سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں اس واسطے جو بھی عورت ایمان لائے گی اور جو بھی مرد ایمان لائے گا خدیجہ رضی اللہ عنہ خدیجہ خبر اس کا اجر بستر رہے گا تو یہ ایک انداز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ یہ وفاداری کی اور خدیجہ نے ان کے ساتھ کیا وفاداری کی آپ سب کو معلوم ہے تو یہ سب دین کی وجہ سے شادی کا نتیجہ ہے اور ایک اچھی بیوی کی وجہ سے یہ سب زندگی کے اندر مدد ہے تو اللہ تبارہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے مردوں کو قبام بنایا ہے سرپرست بنایا ہے مستدق بنایا, ہے، بنایا ہے، نسا عورتوں پر بما قبد اللہ عدم بعد یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ بعض تو بات فخصیل اموالی اور اس لیے کہ وہ مرد عورتوں پر اپنی اپنے مال کو خرچ کرتے پھر اللہ تعالی نے تین قسم کی عورتیں بیان فرمائی اس کے بعد اسی آیت میں فص سال مل گئی بنا شفیز اللہ کہ پہلی قسم وہ عورتوں کی ہے جو کہ نیک عورتیں ہیں ہیں پانیتا اللہ کے لیے اذات گزار ہو کر اللہ کی عبادت میں قیام کرنے والی اور اللہ کے کھڑی رہنے والی حافظات دل وئی مرد کی غیر موجودگی میں اپنی حیا کی اور اس کے پال کی اور اس کے تمام معاملات خیر کی حفاظت کرنے والی بباہ اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو حفاظت میں اپنی مدد دی دوسری قسم ہے اللہ کیوننا وہ عورتیں جن کے تم نافرمانی سے ڈرتے ہو مشہور سے ڈر فائد ہوں ان کو بات کرو نیکی کا غم ضرور اور انہیں بستروں سے جدا کرو اگر بات نہ آئے پھر مزہ یہ اس وقت ہے جیسے ہمارے شیخ امین اللہ پشاوری نے کہا اللہ حضر گھر والے بات نہ مانے اور اللہ کی نا فرمانی سے بات نہ آئے مسجد مطلب ٹی وی پر بے حیائی اور ٹی وی پر کفار کی تبلیغ و تعلیم کے سخت سلسلے چلتے رہے بچے اور بچیاں اور سال میں پوسٹ پڑھنے بھی بات نہ آئے اللہ کی نماز نہ پڑے تو پھر ایسے گھر کو چھوڑ دینا ہے اگر قوت میں ورنہ ان کو سیدھا شروع سے کیا جائے تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اکثر کی اسلام اصل ہی ہوتی تو اللہ جزائی میں خیر کر دے غور ہوں انہیں اس سے مزہ آ جائے مستروں میں غریب ہوں اور ان کو زر لگاؤ مارو مگر اتنا شدید مارنا نہیں غلام کی طرح مارنا نہیں جیسے جاہر بہانے نہ ڈھونڈو کیونکہ لوگوں کو بعض اوقات جاہلیت کی رسوم میں یہ عادت ہے مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عورت جوتی ہے اگر آپ کو پھر چاہیے تو پہن دی بندہ وہ اٹھا کر کہ یہ انداز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلجت کتنی عزت کرتے ہوگا تو اسی طرح اگر کوئی عزت کرے گا تو عزت ملے گی مگر یہ عزت نہیں ہے اور یہ محبت نہیں ہے عورت کے ساتھ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے تو اسے جہازت کی طرف سر پر دوڑنے دیا جائے بلکہ پکڑنے کی کوشش کی جائے اگر وہ بالکل بات نہیں آتی تو جدائی کر لی جائے صرف ہاں مقابلے جہازت میں لے جائے گی بھلا تب وہ والے بہانے نہ پھر تلاش کرو اس کو رسوا کرنے کے امدالہ علی جد کبھی ہوا اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے دیکھو تم بڑے نہیں ہو تم عورت کے خامت تو بن گئے ہو تم اس کے پیدا کرنے والے اور رازق نہیں ہو کیا خامت بننے کے بعد تم اسے دلیل کر رہے ہو کہ شریفوں کی لڑکی تمہارے گھر میں آ گئی ہے وہ داویہ دار ہے اور وہ بےچاری بالکل بسکین ہے اور تم بہانے بہانے سے دلیف کرتے ہو اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی اور بالکل اس کوئی شکل نہیں گزارے کہ اس بےچاری کو جدا کر دو فرق کر دو یہ تو کوئی طریقہ نہیں اور شادی کر دو مگر کسی کے ساتھ یہ بد شروع اہل اخلاق کا دستو نہیں ہے بکار اخلاق میری تو بے شدتی اس لیے کی گئی ہے فرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں لوگوں کو اخلاق کے طریقے جو ہے ان کی تربیت دوں بد اخلاقی یہ مومن سے نہیں ہو سکتی ولہ مینو وی لا یوں مینو ولہ یو مینو ہے مجھے وہ ایمان, ہے. وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے کون جس کا سایہ اس کی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہیں ہے اور فرمایا المسلم منسل المسلم میں یہ بھی پریشانی مسلم تو وہ ہے جس کے مسلمان بھائی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہیں تو بیوی بی کا اور میاں کا تعلق یہ تو وہ تعلق ہے جو آخرت میں بھی قائم رہنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر محبت اور مبت کا تعلق کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس میں محبت اور مبتت ڈالی جہاں اللہ م... تبارک و تعالی کوئی کام کر دے تو اس کام کی خوبی پھر انتہا میں ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا جب پہلی بہین ہوئی تو یہ خدیجہ ہی تھی جس نے آپ کو حوصلہ دیا اور آپ کا دل کاپ رہا تھا پہلی وحی کے بعد وکالا ضم نلونی مجھے ٹمبر اڑا دو مجھے اجازت دے دو وکال نے خدیجہ اور خدیجہ سے کہا خالا نقصی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے آپ کو کبھی نہ کرے گا ببھی روایت اور ایک روایت میں آپ کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے بابا صاحب کی بات روایت صحیح بخاری کال رشید الرفیب آپ رشتے جوڑتے ہیں تحمل کل آپ جو سامان نہیں ہوتا جینے کا اس شخص کے ساتھ آپ اس کی دکھ کو اٹھاتے ہیں آپ تو مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں آپ کمزور کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں بطور حق آپ تو حق اور حق کے کاموں میں لوگوں کے مددگار ہیں منظور کمالی اپنی ہا, ان کی عقل کے کمال کو دیکھو اس آب کہتے ہیں ان کی سچائی کو دیکھو وحسنی اپنے خامد کے لیے اس کے دل کی ڈھارت بنڈانے کے انداز کو دیکھو اور یہی انتہائی عالت شکل ہے کہ جس وقت کسی شخص پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نسبت خوف کو زیادہ محسوس کرتا ہو تو اس وقت اللہ کی رحمت کی باتیں اس کے سامنے کرو اور اس کے اچھے اچھے آماد کی وجہ سے اسے حوصلہ دلاؤ یہی یہ طریقہ اس لیے کہتے ہیں مرنے والے کو کبھی ڈر والی نہ سناؤ مومن کو بشارت سناؤ وہ نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے اپنے رب جلال کرام سے مایوس ہو جائے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت عمر بن آس گورنر مصر کو موت کا وقت آٹھ پہنچا اور بھی بھی موت اور موت کے قریب تھے ہم لوگ پہچان لیتے ہیں کہ موت کا آ گیا تو اس نے جب ہم اس کے گردے پہ ہا ہوا لوا جا اپنے چہرے کو پھیر لیا دیوار کی طرف و بقا اور رونے لگے اور بہت روتے چلے گئے اخبال ابن عبداللہ بن احمد ان کا بیٹا عبداللہ بن امر ان کے سامنے آیا اللہ تعالیٰ اور رسول نے یہ اور یہ بچارتے نہیں تھی فواد تھا تو اس کی ڈھارس بند آئی براکار اور بچارتے سنائی اور وہ بھائی موت اور وہ موت کے سامنے تھا کلو یہ سب سے زیادہ اس بات کا باعث ہے کہ دل ٹھہر جائے اور آدمی اللہ سے مایوس نہ سنا انہیں حوصلہ ہوا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے لرت رئی تن سلاخ میں آپ کو میں اپنے آپ کو تین حالتوں میں دیکھتا ہوں یہی میرے مراحل زندگی کے تین ہے اور پہلا مرحلہ یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ماں احد اشد الى الى من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام سلام کے ساتھ بخش رکھنے والا شخص نہ تھا بلا <تصفيق> احق بولا من ان ابونا استم کن تن ہوں قتل تب مجھے سب سے زیادہ معبوب یہ بات تھی کہ میں کبھی ان پر کنٹرول حاصل کر لوں قابو کر لوں تو میں انہیں قتل کر دوں تو اللہ تبارک فطالہ نے اگر اس حال میں مجھے موز دی ہوتی لکھن تم میں جہنویمر سے ہوتا پھر میں اسلام لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے پاس آیا دیکھیے مباحث کے ساتھ جھارک بندھانے کے ساتھ وہ بات کرنے لگ گئے پیسے بکا کی وجہ سے شدید بکا کی وجہ سے ان سے بات بھی نہ ہو پا رہی تھی یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے کے فلا او فلا با تو نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بیٹھ نہیں کی میں نے ہاتھ دیا تو کمرا میں نے اپنا ہاتھ کیا نبی نیسل سلام نے پوچھا مالا یا عمر عمر یہ کیا تم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے ہاتھ کھینک دیا کل تھی ارب تن کا میں نے کہا ایک شرط کرنا چاہتا ہوں کہا کیا شرط ہے پتا یہ آپ بھی مجھے معاف کر دے اللہ بھی مجھے معاف کر دے اسلام کہا ماں ارند تھی اندر اسلام یا سب ما قبلہ اسلام اس سے پہلے سب گناہوں کو بٹا دیتا ہے اندر حجا یا سب ما قبلہ اور حج بھی پہلے سارے گناہوں کو بٹا دیتا ہے وَأَنَّ مما قبلة اور ہجرت بھی اللہ کے راستے پہلے سب گناہوں کو بٹا دیتی میرے لیے دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بداؤ ابھی وہ امی سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہ تھی اور پھر فرمایا مستتا میں نہیں رکھتا ہوں مات انتو ام لا اور کبھی بھی آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کو آنکھی پر نہیں دیکھا بلا اگر مجھے سوال کیا جائے ان میں ان کی چہرے کی صفت اور ان کی شبد و صورت اور ان کی شخصیت کے حد و خود تمہارے سامنے بیان سورو میں اس لیے کہ میں ساری زندگی آس ان کے بجاتی انہیں حال میں امر ہاتھ جاتا تو امر جنت میں جاتا اس کے بعد امر بن آج کے سپورانوں کی امانتیں کی گئی اس میں میرا کیا حال ہے اور بس یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگے اسی سے وہ پریشان تو یہ اللہ سبارک مطالعہ کے بندوں سمیت میرے ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنے خاندان کا جوڑ اور بنیادی کی سوچ کر رکھے اس میں بے شک کچھ دیر ہو جائے مگر اتنی دیر بھی نہیں کہ برے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی فوج کو محمد کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھائے پیدا ہوں تربیت دے ان گھروں کے اندر عورتیں کی خانے میں یہود کی استعمال کی چیزوں کو ترک کرتی ہوں حرود کی اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کے اندر غیرت جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالتی ہوں ماں کی تربیت بہت, بہت بڑی بات ہے اور بات دردوں کو طبیعت دینا اپنی باہر کی زندگی میں اللہ مجھے اور آپ کو ہم بات کو ایمان لے اس پر عمل کرے اور اس پر جمع رہنے کی توفیقات فرمائے یہ کا نتیجہ ہے یہ قلم ہے جو ہمیں اٹھاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں ایمان کو تازہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے ایمان پر اسلام پر اللہ سمین کی بوت صدت رکھے اللہ نے ان کو امید بنایا